تو جب وہ اپنی میاد تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو آ بھلائی کے ساتھ جدا کرو اور اپنی میں دو سکا کو گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہی کام کرو اس سے نسط فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر آمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا